مسند احمد حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چوراسی بے مثال سمینا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے حضرت سیدنا عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالی عن فرماتے میں بھی آک علی صلی السلام کے پیچھے ہو لیا میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارک قبض نہ فرمائی حضرت عبد عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں قریب ہو کر غور سے دیکھنے لگا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا فرمایا اے عبد عبدالرحمان کیا ہو فرماتے ہیں کہ میں نے خدشہ ظاہر کیا فرمایا جبریل امی علی سلام نے مجھ سے کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا سبحان اللہ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود کے پہلے کہیں سلام کے بعد نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد کہ دانا دانا ہے تصبی کا امام کے بعد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صاحبی وبارک وسلم محبت میں اپنی گما یا الہی کچھ حکایا سنتے جس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی نا سلاۃ و اسلام کی طرف وہی فرمائی اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے میں تیرا خلیل ہوں لہذا اس بات سے بچنا کہ تیرے دل کو میں اپنے غیر میں مشغول پاؤں اگر ایسا ہوا تو میں تیری محبت ختم کر دوں گا کیونکہ میں اپنی محبت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہوں کہ اگر میں اسے آگ میں بھی جلا دوں تو بھی اس کا دل میرے علاوہ کسی میں مشغول نہ ہو جب وہ ایسا ہو تو میں اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور اس پر مسلسل اپنا لطف و کرم فرماتا ہوں پھر اسے اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کرتا ہوں تو میرے نزدیک کون سا شرف و مرتبہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے میری عزت و جلال کی قسم اپنی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے محب کے سینے کو ضرور شفا بخشوں گا یہ اس لیے کہ میں اپنے محب سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک کا اس سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اور اسے قرآن پاک میں سورہ معدہ میں یوں بیان کیا گیا یو ہیب و یوں ہیبون پارا چیت سورہ معدہ آٹھ نمبر چون ففٹی فور کا جزے کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا سبحان اللہ مان دیشم تیری طرف لو لگی رہے اللہ او مان دیشم تری طرف لو لگی رہے دلطف میری جان کو سوز کو سوزو کا کامین تو جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اللہ تبارہ کعبہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ حضرت حسین ابو حیان رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مصر کے ایک جنگل میں حضرت سیدنا ظلم مصری رحمت اللہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا دیکھیں اللہ کے نیک بندے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں میں نے شرکا اجتماع کا شمار کیا تو وہ تقریباً ستر ہزار تھے موقبر حضرت ظلمون مصری رحمت اللہ اللہ کی محبت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے آپ کے اجتماع میں گیارہ افراد فوت ہو گئے لوگ چیخوں پکار گریا ازاری کرتے اور گر رہے تھے بہت سے لوگ زمین پر بے ہوش پڑے تھے سارا دن بے ہوش رہے ایک مرید نے عرض کی اے ابو الفیض آپ نے محبت خالق کے ذکر سے دلوں کو جلا دیا اب محبت مخلوق کے ذکر سے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیجی یہ سن کر حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آہ بھری اور اس آہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی قمیص مبارک شک ہو گئی پھٹ گئی ارشاد فرمایا افسوس ان کے دل معلق ہو گئے آنکھیں اشکبار ہو گئیں انہوں نے شب بیداری کا عہد کیا نیند کا بائیکاٹ کیا رات طویل نیند کم غم و علم ختم نہ ہوگا ان کے کام دشوار آنسو زیادہ آنکھیں آنسو باہ رہی ہیں پلکیں نمناک ہیں زمانے نے ان سے دشمنی کی رشتے داروں اور پڑوسیوں نے جفا کی محبت الہی نے ان کے دلوں کو جلا کر رکھ دیا ان کی شراب تہور گدلے پن سے پاک صاف ہے بے شک ان کے لیے خوشخبری ہے سبحان اللہ جس کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کے کان اللہ تبارہ و تعالی کے پیاروں کی آواز تلاوت کی آواز نعت کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں جس کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے دیدار کی آرزو رکھتے ہیں اور قیامت میں اللہ اپنے پاک بندوں کو اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنا دیدار بھی کروائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے بدن اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کھڑے رہتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی روحیں اللہ کے ذکر سے سکون پاتی ہیں سبحان اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور فضولیات سے بچے رہتے ہیں جیسا کہ خود رب تبارہ کا وطلا نے فرمایا پارہ دو سورہ بقرہ آئٹ نمبر ایک سو باون تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا سبحان اللہ بخاری مسلم شریف میں جس کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں ایلون اکیلے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے تو زبان جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے استغفار کرتا ہے لاہور شریف پڑھتا ہے سبحان اللہ فضولوں اور بے باتوں سے بچ کر کرو ری ہم دن کرو تری سنا یا الہی اللہ بندہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگایا جاتا ہے الحمد للہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگایا جاتا ہے او اکبر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے لا لاہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے تو غیبتیں چگلیاں موسم پر تبصرے میچوں کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کیا حاصل اللہ کا ذکر کریں ہم اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں سرحان اللہ ان کے کان وہ میٹھے بول سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو جیسا کہ سر باقارہ میرشاد ہوتا ہے وہ عید اور محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں سبحان اللہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی ضروریات کو قربان کیا اللہ کے طلبگار رہے اللہ کا قرب چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بیان کیا گیا صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جذبہ عشق الہی میں پوچھا ہمارا رب کہاں ہے اس پر بتایا گیا اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے جو چیز کسی سے مکانی خرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بوجھ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے مکانی کی یہ شان نہیں سبحان اللہ کیا بات جو اللہ پاک کی سچی محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں دیدار الہی کی تمنا ہوتی بارہ انتیس سور قیاما میں شاد ہوتا ہے ایپ نمبر بائیس اور تیئیس وہ جو ہوئی روم روم کچھ منہ اس دن تر تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے اس ایپ کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ کا نے لکھا ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی میسر ہوگا وہ دیدار الہی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں ان کے قالب یعنی ان کے جسم اللہ کی فرما برداری میں کھڑے رہتے ہیں و ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے رابطے ہوتے ہیں یو ہب ہوں کہ وہ اللہ کے پیارے اللہ ان کا پیارا سبحان اللہ اور ان کی روحیں اللہ پاک کے ذکر سے سکون پاتے ہیں فرح و ریحان تو راحت اور پھول اللہ, اللہ تبارے و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے مان دیشم آ تیری طرف لو لگی روا مان دیشم آ تیری طرف لو لگی رہے دف میری جان کو سوزو گداز کا بندے پہ تیرے نفل ہو گیا مڑ کا مان دی آ تیری طرف لو لگی رہے اس بی دل کو میرے لگ گئی شوہرا سنا جو رحمت بے ہم آ تری طرف لو لگی رہے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم